ہم نبی کی بیویوں کو ان سے تعبیر کرنا حقیقت محمول نہیں ہے تو ہے گویا کہ منیم پر حضرت عائشہ کا احترام ایسا چاہیے جیسے کہ اپنی ماں کا بلکہ آگے جاؤ اپنی ماں قربان ہو حضرت عائشہ صدیقہ کی حرمت پر اشارہ ہو گیا کہ اس ام کا کیا ہے توقیر کی نسبت سے ہے شرافت اور کرامت کی نسبت سے ہے نسبیت کی نسبت سے نہیں ہے اب سمجھ گئے یہی وجہ ہے اب نکتہ یاد کرو یہی وجہ ہے کہ ازوا جی متحرات نبی پاک کے نکاح کی نسبت میں محرمات ہیں اور حجاب کی نسبت میں اجنبیات ہیں لیکن بات آگئی ہے نکاح کی نسبت میں ہرا مینا اور یہ حرمت سبحان اللہ محدثین پر اللہ کی کروڑ ہوتے ہوں یہ حرمت کس نسبت سے ہے تو مولا ذکریہ رحم اللہ لکھتی ہوں کہ چلت چلتی سی جواب یہ ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہیں یہ کہتی چلتی سی چلتا ہوا جواب یہ ہے واقعی جواب یہ ہے اور یقینی جواب یہ ہے کہ والن کی ہو ازوا جو ہومبادی ابدن کی وجہ سے حرمت ہے ماشاءاللہ ان بڑے لوگوں کا کتنا بڑا عظیم انصاف ہے یعنی حقیقی جواب یہ ہے کہ ولا تن کی ہوا دی ابدا نہ سے ازواج متحرات کے ساتھ نکاح کا حرمت آ گیا ہے تو اصل وجہ یہ ہے کہ نکاح کی نسبت میں یہ مائیں ہیں اور حرمت نکاح نہ سے قرآن سے ثابت ہوا ولا تن ہو ازواج وبادی ابدا مسح ہاں لوگے تو الحمد للہ ایک محدث نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے کہ ام امیت بھی نصر قرآن سے ہے تو حرمتی نکاح بھی نس قرآن سے اب یہ دونوں باتیں اچھی ہیں وضواج الما تو البتہ توریس کے معاملے میں اور حجاب کے معاملے میں کیا ہیں اجنبیاں تھیں لا تو تھلو گو تن آئی آئی لکھن ہاں وزا سال تم ہن متان فصل ہن میں ورائے حجاب رضا سال کی منا آ... آ... اگر تم ان سے کوئی چیز مانگنا چاہو غریبی سامانوں میں سے تو فصل میں ورائے حجاب با پردہ ہو کر مانگنا ہے یہ نہ کہو کہ ہماری مائیں ہیں تو بالمشافت چیز مانگے گی با پردہ تو حرمت میں نکاح کے حرمت میں محرمات اور پردے میں مسئلہ حل ہو گیا تو اناشت رضی اللہ تعالیٰ نا سی حضرت آشا شا اللہ یہ تو محدسین کی باتیں تھی جو میں آپ کو کہہ چکا ہوں یہاں میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے اور ابھی سے نہیں کئی زمانے سے ایک بات آئی ہے مثلاً آپ صاحب ہیں آپ پر اپنی ماں کا احترام لازم ہے تو آپ پر حضرت عاشق احترام بھی آپ پر آپ کی ماں کی طرف سے دفاع لازم ہے تو آپ کو حضرت آشا کی طرف سے بھی دفاع لازم ہے یہ میرے اپنا نقصہ ہے اگر آپ کسی آپ کے مسلمانوں میں کسی کی ماں پر کوئی تان کرتا ہے تو وہ لڑتا ہے لڑائی کرتا ہے بھائی تی نے میرے ماں کو کیوں ایسا کہا تمہاری میرے ماں سے کیا بات کیا نسبت ہے تم کون ہو جو میرے ماں کی بات کرتے ہو تو اگر اپنی ماں نسبی سے تم مدافع کرتے ہو اور حق ہے کہ کرو تو پھر جو ہے روحانی والدہ ہو اللہ جس کی نسبت روحانی باپ سے تو ایسی روحانی ماں کے طرف سے مدافع کیوں نہ کرو لازم مسنحل ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اب یہ فرماتے نل ہار ابن شام ہار ابن شام میرے دوستو ہار ابن شام یہ کون ہے یہ ہار ابن شام جو ہیں یہ ابو جال کی بھائی ہیں تو ایک آدمی نے جملہ لکھا ہے محدث نے ابو جال کو آپ جانتے ہیں نا پھر آم حاضلت ابو جال حاضل امت اس امت کے بڑے فرعون ابو جالتے اللہ کا نظام دیکھو اسی ابو جال کا بھائی جو ہارث ہے وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہار ابن نشام یہ نقل کرتی یہ فرماتی سالم کہ حارث ابن شام نے پوچھا رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقال فرمایا رسول اللہ کیفیاتی الوحیون اے اللہ کے کی نبی کیفیاتی کلوہیو کس طریقے سے آپ کو آتی تھی وہی اب یہاں کیفیاتی کا میں تین احتمالات ہیں ایک احتمال یہ کہ کیفیاتی کا یعنی آپ پر ابتدائے وہی کیسے ہوئی اب جب کیفیتی ابتداء کیفیت مستلزم کیا استرسار ابتداء تو کیفیاتی کلو کس طریقے سے ابتدائی وہی ہوئی ابتدائی کس طریقے سے ہوئی تو پد الوئی سے کیا ہوا مناسبت ہو گیا باب کا کیفا کا نبد الوئی لال صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لہٰذا حدیث سبد اللہ یوسف میں اس کا کچھ تذکرہ ہے اب کیفا کہ ایک دوسری تو جیب یہ کیفیاتی کل وحیو کس حالت میں آپ کو آتی تھی وہی وہی کی حالت کیا تھی تو بھائی وہی کی حالت کیا تھی اب یہ استفسار کہ وہی کی کیا حالت تھی یہ معنی اگر ہم لیں گے تو مثل سلسلت الجرس اس کا جواب ہو گیا ہے کہ کس حالت پہ آپ کو وہی آتی تھی مانا جب آپ کو وہی ملتی تھی اس وقت آپ کا کیا حال ہوتا تھا تو مثل سلسلت الجرس اس کا جواب ہو جائے گا کہ جب آتی تھی تو اس میں ایک قسم کا آواز تھا سلسلت الجرس جیسے اور یہ کیفیت جو تھی نہ ہوا اشد عالیہ یہ مجھ پر بہت دشوار اور گران مشکل تھی اب کیفیاتی کلو میں ایک تیسرا احتمال ہے کیفیاتی کلو کس حال میں آتا تھا آپ کے پاس آئے وہی یعنی جبریل جب جبریل وہی لاتے تھے تو ان کا کیسا حال تھا اب سمجھ گیا اب جب ایسا سوال ہو تو جواب آ جائے گا کہ یا تمسل مالک یہ اس جواب ہو جائے گا بخاری مشکل ہے اب یہاں کیفوں میں کتنی تجے ہات گئے کیفا کس طریقے سے ابتدائی وہی ہوئی نوعیت کیا تھی ایک کیفیاتی کلوایو کس حال میں آپ کو وہی آتی تھی جب وہی آتی تھی آپ کا حال کیسے ہوتا تھا کی فیاتی کلوایو صاحب وہی جب آپ کے پاس آتے تھے کس حال میں آتی تھی فرمایات امر الملک رج تو الحمد ان تین کیفا کیفا کیفا اس تین تو جہاد سے آپ کے سامنے جو حدیث مبارک پڑی ہے تقریبا تقریبا قریب حل ہو گئی ہے کیفیاتی کلو فقال رسول اللہ صلی علیہ وسلم احیانا مثل صلات مسلسل سے کبھی کبھی آتی تھی میرے پاس وہی مانند آواز گنٹیوں کی جیسی گنتیاں بجتی ہی نا اس حیثیت سے اہیان کبھی کبھی آتی تھی اب یہ اہانن کیوں کہا ہے یا تھوڑا سا مسلسل سمجھے پھر حدیث پیش کالات یا اس کے جوابات کرنی پڑیں محدثین حضرات لکھتے ہیں کہ اقسام وہی ساتھ تھے زیادہ محدثین جس کو پسند کرتے ہیں وہ فقط چار ہیں ایک حدیث میں ذکر ہے اور چار تین قرآن میں ذکر ہے صورت شورا میں آپ پڑھ چکے ہیں ماں کان البشرین اللہ اللہ اور مرائے حجاب اور یورسلا رسولن یہ تین ہو گئے یا تو اللہ کسی بات کرتا ہے تو وہی کے ذریعے سے کرتا ہے اللہ وہی ڈالتا ہے دل میں ڈالتا ہے دل میں ڈالتا ہے, میں ڈالتا ہے اللہ وہی اب ورائے حجاب یا پس پردہ دباتے فرماتی خود کلام کرتے ہیں لیکن متکل اور مخاطب کے درمیان حجاب ہوتا ہے لیکن یہ حجاب کون سا ہجاب مدارک نے لکھا ہے کہ یہ وہ حجاب ہے کہ سامنے محجوب انرویت تھا نہ کہ اللہ پاک محجوب تھے اس لیے کہ ولاو بھی تو نہ ہوں اللہ پہ کوئی چیز کے احاطہ نہیں ڈال سکتی تو اگر تم کہو کہ اللہ پر حجاب ہے تو اللہ تو محجوب ہو گئے وہ خیر کیا ہوگئی تو بخاری پہ میرا رومبال وسیع ہو گیا ہے اور اللہ پیر تو کوئی چیز غالب ہو نہیں ہو سکتی ہے تو اس لیے میں ورائے حجاب یعنی سامع محجوب ان ہوتا ہے جیسے جبریل کہتے ہیں کہ میں دنو من اللہ ہے ما ان ماں دنو تم کسی نے پوچھا کتنے نزدیک تو فرمائے مشکات آپ پڑ چکے ہیں کتنے کہ میرے اور اللہ کے درمیان سگون حجاب نور ستر حجاب پڑے تھے اللہ اکبر یہ زیادہ قرب تھا تو کتنے ہو گئے تین ایک یہ کہ وہی وہ ہو ایک میں ورائے حجاب ہو ایک وہ یورسلا رسولن ہو فرشتہ بیچتا ہے وہ فرشتہ آ کر نبی سے باتیں کرتا ہے اب بات سمجھ گئے اچھا چوتھا طریقہ حدیث میں آتا ہے روحل قدو سے نافا سفی روحی روح القدس نے میرے دل میں باتیں ڈال دی میرے دل میں باتیں ڈال دی میرے دل میں باتیں ڈال دی یہ چار طریقے جو ہیں ان کو محدثین پسند کرتے ہیں ان کے علاوہ باقی ہیں لیکن وہ القاف القلب ہے یا وہ الہام ہے یا وہ کشف ہے الہام ہے یا کشف ہے یا, کشف ہے یا اور طریقے ہیں لیکن محدثین فرماتے یہ چار اچھے ہیں میں نے ایک شرح دیکھی وہ بھی بہت اچھا جملہ لے کے کہ یہ چار اقسام میں وہی مخصوص بالانبیاء ہیں امل کشف الحام یہ تو غیر نبی کو بھی آتے ہیں کسی بزرگ کو بھی الہام ہوتا ہے کسی بزرگ کو بھی کشف ہوتا ہے مانتے ہیں نا وہ وکری بات ہے علیحدہ بات ہے کہ الہام اور کشف حجت جرم نہیں ہے نلوار میں لکھا ہے وجیفا سدہ میں الحام وغیرہ یہ کشپ وغیرہ یہ مجدی شریف نہیں ہے لیکن الہام کشپ <coughs> غیر نبی کو بھی ہم یہاں چار اقسام وہ ذکر کرتے ہیں جو کہ وہی کے چار اقسام مختص بن نبی ہیں سبحان اللہ سبحان اب یہاں ایک بات سنو حدیث کے ساتھ متعلق ہے اندر نہیں ہے لیکن چونکہ محدثین نے یہاں لکھی بات <تصفح> کہ قرآن میں آتا ہے وہ کل اللہ موسا <تَقْلِيمًا> تکلیمہ اللہ نے موسا سے باتیں کی ہیں بالمشافہ آئے موسا علیہ السلام کے علاوہ اللہ نے کسی کے ساتھ بالمشافہ باتیں کی ہیں کہ نہیں کی ہے اور او بھی ورائے حجاب کا کوئی مصداق بغیر موسا علیہ السلام کے اور کوئی ہے اور کہ نہیں ہے تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ان علیہ السلام کے ساتھ بھی کلام بھی ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوا ہے یا اللہ کریم ان محدثین پر روح ان کی ان محدسین کی روح پر اللہ رحمتیں اتارے کتنا محنت کیا ہے انہوں نے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تو پر وہی کی تعداد کتنی چوبیس ہزار جو چوبیس ہزار مرتب وہی آئے اچھا بھائی بات سنوس علیہ السلام کے س... طرح اللہ نے بلا یعنی میم و حجاب کیسی بات کی ہے حجاب کی ہے کی ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اب سوال یہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام سے بات ہوئی ہے تو پھر وہ کل اللہ مسا تکلیمن ذکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں وہ کل اللہ محمد تکلیمن کیوں نہیں ذکر سبحان اللہ سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ،, سبحان اللہ اس کا جواب یہ ہے کہ کل اللہ مسا تکلیمن اس لیے کہ انبیاء سابقین میں حالت موسا وہ شخصیت ہیں جس کے ساتھ بالمشافہ ہوا تو وہاں ذکر ہوا اور ہر کی نبی پاک کا ذکر نہیں ہوا اس لیے کہ نبی کی تو ایک کمال نہیں ہے کہ اللہ ذکر فرماتے نبی کی تو اس کے علاوہ اور بھی بے سی آر کمالات ہیں تو اس لیے ذکر نہیں فرمایا اس لیے حسین احمد مدنی کہتے ہیں رحم اللہ جہاں کے سارے کمالات ہیں ایک تجھ میں تیرے کمالات نہیں ہیں کسی میں مگر دو چار تمام انبیاء کے کمالات نبی پاک میں نبی کی کمالات انبیاء میں دو چار کمانا مل سے سمجھو گنی چنے کے کمانا ملتا اسے کیا ہے نبی کی کمالات انبیاء میں گنی چنے اور انبیاء کے سمام کے تمام کمالات کا مجموعہ نبی ارسرات سلام ٹھیک ہے مولانا سیم ایک نقطہ دوسرا وکلم اللہ موسا تکلیمن حضرت موسا علیہ السلام سے کلام ہوئی کلام ہوئی <متحدث> ہوا ہوئی بات ہوئی کلام ہوئی <متحدث> کہاں ہوئی کوئے تور پر نبی پاک سے کلام ہوئی عرش مرش بری پر مہراج پر ان دونوں کلاموں میں زمین و عثمان کا فرق ہے کیسے مسر محتمی صاحب ہیں وہ اس راستے پہ جا رہے تھے آگے سے طالب علم آیا اور اس سے چلتے چلتے باتیں کی یہ ایک بار کی ایک نوعیت ہے ایک یہ ہے کہ کسی دوسری طالب علم کو محتو صاحب اپنے دفتر میں بلائیں راہ بھائی در بیٹھو بیٹھایا کیا کی ہے آپ کے طبیعت ٹھیک ہے خیریت ہے گھر بار ٹھیک ٹھاک سبق صحیح ہو رہا ہے اس کو یہاں بٹھا کر بلا کر باتیں کی ان دونوں میں فرق ہے کہ نہیں جی ہاں ماشاء اللہ فرق ہے یہاں اعزاز ہے یہاں کیا ہے تو گویا کہ حضرت موسا علیہ السلام سے چلتی چلتی باتیں ہوئی اللہ نے محمد رسول اللہ کو بلا کر باتیں کی تو کل اللہ مسا تکلی جو ہے یہ تخصیص کے لیے نہیں ہے اظہار اس وس کمال کا ہے لیکن نبی پاک کے مطابق اس لیے نہیں ذکر ہوا کہ نبی کے کوئی ایک کمال تک ایک بھی نہیں جائے حسن یوسف دم عیسہ یداداری آچ ہمخواہ ہم تو تنہا داری فرق ڈاکٹر سے فرق دے مسئلہ حل ہو گیا ہے اچھا <coughs> تو فکال رس اللہ سے اہیان یا مانو کبھی کبھی آتی ہے میرے پاس مثل صل سول صلات الجرس جرس ماند آواز گھنٹی کی جرس گھنٹی کی ایسا جیسے کہ زنجیر ڈول پہ آپ کھینچے کر کرتے کرائے کرتے کر کرتے نا اس طرح آوازیں آتی تھی ابھی بہت مشکل ہے توجہ کرو بھائی اللہ اکبر یہاں ایک سوال پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ وہی مشبہ ہے اور سرسلت الجرس مشبہ بھی ہی ہے وہی محمود ہے مشبہ اور مشبہ بھی مضمون ہے اب وہی محمود کی تشبیر مشبہ بھی مضمون سے کیسے دی گئی حالانکہ آپ نے مشکاشری میں حدیث پڑھی ہے لا تصملا رفقن فی قلب جرا سو اس گروپ سے فرشتے سنگت نہیں کرتی جس میں جرس ہو تو یہاں ہے کہ جرس مسل سرزل جرس وہی نبی کو جرس کتمانت آتی تھی تو وہی مشبہ جرس اور سدل جرس بھی اور مشبہ محمود مشبہ بھی مضمون یہ کیسے کس نسبت سے تشبیح دی گئی ہے توجہ ہے اچھا یہاں ایک جملہ سنو کہ مشبابی کی مضمومیت جو ہے یہ سبب ضمی مشبہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ تشبیر کے لیے ایک خاص وصف دیکھا جاتا ہے تشبیر کے ساتھ خاص تشبیر کے لیے خاص وصف دیکھا جاتا ہے یا اوت کے اعتبار سے یا زیادت کے اعتبار سے یا شہرت کے اعتبار سے اب ہم دیکھتے ہیں توجہ کرو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہی کی تشویش سلسلت الجرس سے کیوں دی گئی آئے سلسلت الجرس میں کیا ہے تو سرسلت الجرس میں دو چیزیں ہیں تدارک اور تسلسل ادراک دیکھنا سننا جاننا اور تسلسل کرور تو تسلسل اس کو کہتے ہیں کہ آپ باتیں کرتے ہیں آپ کی باتوں کے درمیان کوئی جزہل نہ ہو رکاوٹ نہ ہو حرف کے بعد حرف فو حرف کے بعد ہر فر کے بات حرف ہو تو اب زنجیر کے کھینچنے میں سلسلہ زنجیر یہ کھینچنا اس آواز میں تسلسل ہے رکاوٹ نہیں ہے اس میں تدارک ہے اب جب سرسرت الجرس میں ایک وصف تسلسل ہے اور تدارک ہے اس وصف تسلسل سے یہ مشہور ہے تو وہی کی تصویر سر سرت الجرس سے دے دی گئی ہے واضح پاننا. وہی کی تصویر کس کے ساتھ دے دی گئی ہے <تصف> سرسرت الجرس کے ساتھ تسلسل کی وجہ سے تدارک کی وجہ سے آپ سمجھ گئے ہیں اور یہ تشبیر تقریب علل فہم کی نسبت سے تقریب علل اذہان کی نسبت سے کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی مثال نہیں تھی جو کہ سمجھنے میں آسان ہو جو کہ اس لیے فرمائے مثل سول مسل و سولسل جیسے کہ مسلسل آواز گھنٹیوں کی تم سنتی ہونگ کرنگ کنگ کنگ کنک سنتے ہو نا اس میں تسلسل ہوتا ہے یوں ہی ایسی آواز کے ساتھ وہی چلتی تھی اور اب اگر تم کہتے ہو کہ مشبہ بھی مضمون ہے میں بھی جان کر کہتا ہوں کہ, کہ مضمون ہیں لیکن یہاں جو ہے فی وصف واحد تشبیح دی گئی ہے جمی اوسا مراد نہیں ہے اگر آپ تم یہاں اعتراض کرتے ہو تو زید ان کل اسدے زید شیر کے مانند ہے شیر مردارے کے نہیں شیر مردار ہے مفترس ہے ڈھاکو ہے کھانے والا ہے پھاڑنے والا ہے چیرنے والا ہے تو کیا تم بھی پھاڑنے والے ہو چیرنے والے ہو تم بھی مردار ہو نہیں تو یہ تشبیح کس میں ہے شیر میں ایک صفت ہے وہ شجاعت ہے تو الکل اثر شجات کے اعتبار سے ہے تو سرست جرس تو سرسول کے اعتبار سے نہ کہ جرس کے اعتبار سے الم ترکال رب کا بھی اسابل <الْفِل> اصحاب اصابل فیر فرما دیا ہے تو پھر تو مردہ ہے نہیں سمجھتے ہو تو یہاں پہ صرف جو ہے تشبیر تسلسل اور تدارک کے لحاظ سے ہے جمی اور صاف کے لحاظ سے ایسے بہت سے امسلا آپ کو ملیں گے آج اس میں آتا ہے بہت سے عمصریں آپ کو ملیں گے لیکن وہاں پہ کبھی تشبی کی دی جاتی ہے کبھی تشبیح کی دی جاتی ہے لیکن مقصود وہاں افام التفیم ہوتا ہے مشابت فی جمیل وصاف نہیں ہوتا ہے تو اس فرمایا مثل سول سول تل ماند آواز گھنٹوں کی مسلسل آواز اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھنا ہے وہی کے متعلق تین قسم کے الفاظ آتے ہیں سل سولاتل جرس نمبر ایک نمبر دو کسل سلطن الا نمبر دو کدوی نحل نمبر تین کتنے الفاظ آتے ہیں سلسلت الجارس ادھر آ گیا ہے کسل سلطن آلہ زنجیر پتھر پر کھینچو تو انہیں مشکل بھی پڑی ہے اور اسی طرح کدوی نحل جو شیت کی مکھیاں ہوتی ہیں نا جب اپنے مرکز پہ بیٹھتی ہیں تو ان کے قسم کا یہ قسم کی آواز گونج ہوتی ہوتی ہیں اب یہاں پہ دوستو کتنے الفاظ آ تین عجیب بات ہے کبھی سلسل تو جرس اور کبھی سلسلفان اور کبھی جو ایک دوی نہل اب یہ تین قسم کی آواز یہ تین نسبتوں سے ہیں پھر میں بتاؤں گا کہ اس سے کیا مراد ہے بہت نئی بات ہے فرشتی سے نبی پاک جب لیتے تھے تو محسوس ہوتا تھا فرشتوں کی بنسبت سلسلت علی الجرس نبی کی نسبت سلسلتن سے نتن الا کی نسبت کر دگی تو تین نسبتیں علیحدہ علیحدہ ہیں اب یہ جاننا ہے کہ یہ سر الجرس چیز کیا ہے مانو تو ہم نے دیکھ لیا یعنی مسلسل آواز گھنٹیوں کا تو ہو گیا ہے اب یہ آواز کس چیز کا تھا اس میں بہت سے اقوال ہیں ایک اور یہ ہے اور یہ مختار شاہ عرش بھی ہے رحم اللہ اور یہ مختار امام بخاری بھی ہے کہ یہ آواز جو سرسلت الجرس جیسے محسوس ہوتی تھی یہ آواز اللہ کے کلا نفسی کا تھا اللہ کیا اللہ کے کلا نفسی کا تھا اور یہ اسی وجہ سے وہ اشبد علیہ حادث میں آتا ہے اس لیے کہ ناسن کے آلیہ کا قول سکیلا تو اس لیے جب کلا نفسی سنتے تھے تو وہ اشبد علیہ حادث میں یہ کیفیت مجھ پہ بہت باری ہوتی تھی کیوں باری ہو کہ کلامی اللہ ہو کیوں باری ہو کہ کلامی ربانی ہو ان ناسنوں کی اللہ کا کالن سر لینا ورج اور یہاں پہ ایک اطراض آتا ہے کہ جب یہ کلام باری تھا تو حسین احمد پہ کیسے کلام خفیف ہو گئے ہم بھی کیسے کلام خفیف ہو گئے ہم تو مزوں سے پڑھتے ہیں قرآن پاک حدیث پڑھتے ہیں ہم بھی کیوں قل نہیں ہے تو کہو کہ کلامی جلال تھا اس میں جلال تھی جب کلامی جلال کلامی جمال سے مل گیا تو جلال جمال سے بدل گیا ہمارے لیے اللہ کی طرف سے جب آ رہا تھا تو اس میں جلالت تھی تو وہ شب آ جب نبی کے جمال سے مل گیا اس میں جمال داخل ہو گئی ہمارے لیے جمال دروازہ بند کا در لکھنا دروازہ بند گیا نمبر دو یہ سلسلۃ الجرس یہ جبریل کی آمد کی آواز تھی بس یہ جبریل کی اپنی آواز آمد کی آواز تھی جیسے گاڑی آتی ہے نا تو دور سے اس کا آواز محسوس ہوتا ہے جہاز آتا ہے دور سے اس کا آواز محسوس ہوتا ہے تو یہ جبریل کی آمد کی آواز تھی زلزلہ ذرا جب آتے تو اسے ہوتا ہے نا ابھی حرکت نہیں ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے جھٹکے سے پہلے آواز محسوس ہوتی ہے تو یہ جبریل کی آمد کی آواز تھی دو نمبر تین یہ رسد کی آواز تھی رسد جانتی ہیں وہ ملائک جو وہی کی حفاظت کے لیے اللہ کریم جبریل امین کے ساتھ بیچتے تھے غیب اللہ من رسوفین یسلق میں بینی یا رسودا تو جبریل کے آگے پیچھے رسد تھے فرشتے یہ تو رسد اوہ. اوہ. اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے آپ فضا میں بیٹھے ہیں اور تقریباً سو پچاس سو دو سو تین سو پرندے اڑ رہے ہیں نیچے آواز محسوس ہو رہی ٹھپ ٹھپ اور اوپر ہیں آپ یہاں آواز محسوس ہو رہا ہے تو فرشتوں تو پر تھے نہ بھائی جال ملائے تھی رسولن انی اجن حتم مسنا وسلاس تو یہ سوت الرسد کتنے چوتھی بات یہ ہے کہ محدثین حضرات نے لکھی ہے یہ بات کہ یہ وہ سوتی من اللہ تعالی کس میں میں یعنی وہی میں جو آواز یعنی وہی جو وہی تھی نا وہاں بھی کلام وہا بھی وہی جن الفاظ کی وہی ہوتی تھی نا ان الفاظ میں اللہ کرمی ایسا آواز رکھ دیا تھا تو یہ سوتے کس کا محاوی کا یعنی وہی کا آواز ہے چار ہو گئے چھٹی بات پانچویں بات اب پانچویں بات یہاں پہ یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا آواز تھا جو کہ نبی علیہ السلاۃ السلام کے لیے بطوری اخبار تھا جیسے کہ آپ کو ٹیلی فون آتا ہے تو پہلے گنٹی بچتی ہے آپ کے پہلے گنٹی بجتی ہے گنتی اخبار ہوتا ہے کہ اس میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تم فون کہہ دو اچھا جی السلام علیکم الو نہیں کریں اس لیے کہ ہمارے پاس الو نہیں ہے نتیاز ہے ٹھیک ہے نا تو السلام علیکم سب سے پہلے مخاطبوں کا سلام سے تو یہ گنتی جو بچتی ہے یہ کس کے لیے اخبار کے لیے کہ بھائی آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے گنتی بچ گئی بات کرنا اچھا جی السلام علیکم تو یہ ایک قسم قسم کا ایک آواز تھا جس سے مقصود اخبار اللہ علیہ وسلم ہاں مستحد کیسے بیٹھے آواز آ گئی یہ سوچ وہی ہے اخبار کے لیے آرچ مکلف ہو کر بیٹھ جائے اللہ کا کلام آنے ہو. اللہ علام شبیر احمد عثمانی رحم اللہ علی میرے دادا ہیں سمجھ گئے نا اس لیے کہ قرآن شیخ علام اللہ خان قال قراتن شیخ شبیر احمد عثمانی میری صنعت بہت آگے الحمدللہ تو یہ فرماتی ہے کہ یہ سر سر تم جرس ایسی ہے جیسے تم ٹیلی گرام کرتے ہو نا ٹیلی گرام کبھی کیا ہے تار ابھی تو تار نہیں ہو گیا اب یہ تار جب ہوتا ہے نا وہ تار آپ کو لکھواتے ہیں. اچھا کیا کہنا ہے کس کو لکھنا ہے میرے والدین عبد الرحمان ہے اچھا عبد الرحمان کی طرف سے عبداللہ اللہ کی طرف سے کیا ہے میں کل بارہ بجے آؤں گا اب یہ جب لکھ ایسے ہوتا ہے ادھر اب یہ آواز ہے اب یہ آواز تو ہے لیکن سمجھنے والا نہیں سمجھتا وہی سمجھتا ہے جو لکھواتا ہے اور جس کو جاتا ہے اور کوئی نہیں سمجھتا اللہ اللہ اب چھٹی بات آ گئی شاہ ولی اللہ رحم اللہ فرماتی ہیں کہ یہ ایک آواز ایسی تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حواز کی ہوا سے ہم سب حواس کی آواز تھی جب اپنے حواس کو اس دنیا سے معطل کر کے آخرت اور وہی کی طرف متوجہ فرماتے تھے تو ایسی قسم کی آواز محسوس فرماتے تھے یہ سننا ہے نا یہاں کے سننے سے معطل کر دو یہاں کے دیکھنے سے معطل کر دو اب اس کے تعطل سے جو آواز آتی تھی اور اس کے توجہ سے دنیا کی باتوں سے اس آواز کو معطل کر کے وہی کی توجہ کے لیے جو آواز تھی وہ ہے اور اس کی مثال ماشاءاللہ دی ہے اور بہت عجیب ہے آپ بھی خود محسوس کر سکتے ہیں کانوں پر عملی رکھ کے دباؤ خوب دباؤ کی آواز آتا ہے جیسے ریل گاڑی جا رہی ہے تو کیا دبا کی, کی؟ زورا. تم رکھو. زور سے ایک بہرا قسم بھاری قسم آواز مصیف ہو دی گئی نہیں شاہ اللہ رحم اللہ نے فرمایا ہے یہ آواز نبی کی آواز کا اس دنیا کی باتوں سے معطل کر کے جب وہی کی طرف متوجہ فرماتی تھی تو مثل سلسلت الجرس اب الحمد یہ مسئلہ حل ہو گیا اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ان چھ اقوال میں سے پسندیدہ قول شیخ الحد رحم اللہ کو اور باقی علماء حضرات جو ہمارے کابین دیبند میں گزرے ہیں جو ہمارے اس سند حدیث کے بزرگ و شروع ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز حقیقت میں اللہ کے کلا میں نفسی کا آواز تھا کلام نسی کا آواز تھا اور یہ متشابہات میں سے ہی کتاب التوحید میں یہ حدیث آپ کو آ جائے گی اور آپ نے پڑھی بھی ہوگی کہ اللہ کریم کلام فرمائیں گے بلہ سوت السم الخل مشکلات میں پڑھا ہے نا اللہ کلام فرمائیں گے اور اللہ کے کلام کے ایک آواز ہوگا جس کو پورے خلائق مخلوق سنیں گے تو اللہ کا سوت ہو گیا نا سوتے ہیں اب جب سوت ہے تو لے سکے مسئلہ شیر تو اس میں پھر متقدمین اسلاف کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ اللہ کی صفات جو ذکر ہیں تو ہم ان کو مانیں گے لیکن مخلوق کی صفات کی طرح نہ مخلوق کی صفات سے بالاتر ہو کر اللہ سے مناسب ہو کر مانیں گے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لہو سو تم کا سوتے نا ہمارا آواز کتر اللہ کا آواز لے سکے مجھے شیون تو اس لیے اللہ فرماتی جب تم کہتے ہو لہو ید ان لے سکے جینا تم پڑھتی ہو نا لہو یدن لہو وجون لے کر لے سکے وہ تو یوں پر لہو سو لے سکے سوتے نا لہو حیات لے سکے حیاتینا اللہ اللہ اللہ اللہ ون قیوم تو آپ پر بھی حی، آپ حی ہیں نا کہ ہائی ہیں آپ جن سن ہیں اور اللہ بھی حی ہے تو اللہ کی وہ حیات نہیں ہے کہ جو آپ کی اور میری ہے اس لیے کہ میری حیات کی ابتدا ہے تو میرے حیات کی امتحا ہے اللہ کے حیات کی ابتدا ہے اور نہ امتحا ہے تو جس طرح وہ لے سک حیات لہو ید ان لے سکے نا لہو سات لے سک سا کے نا تو لہو سوتن لے سک سواتینا شریندر رحیم اللہ نے فرمایا یہاں یہ بھی کہہ دو کہ اللہ کی کلام نفسی کا آواز ہے یہی وجہ تھا یہی وجہ تھی کہ یہ کلام نفسی کی شدت تھی کہ یوں مسئلہ کا سلسل تر جرس او ہے لڑائی والا جنگی جاج جب اڑتا ہے کیسا آواز ہوتا ہے کان ہماری شکیل ہو جاتے وہ مشکل ہو جاتا ہے اب سمجھ گئے یا یعنی نا آپ کو ایک مقصد دوسرے کو بتاؤں دیتا ہوں بخاری شریف اور محدسین آزارات پانچ سپارش زیادہ نہیں پڑھاتے بخاری شریف تو اس طرح پڑھا دے پانی مشکل ہے اب یہاں یہ سوال پڑتا ہے کہ یہ تم ارد سا دیکھو اس نے چھ سال علم میں لگائے ہیں ابھی ساتواں سال چل رہا ہے ساتویں نا آپ آٹھواں چل رہا ہے میرے تو چھوڑو اس مدرسے میں بڑے بڑے بزرگ علماء ہیں جس کی چالیس چالیس سال اس میں گزر گئے پچاس چار پچاس سال میں اتنے بڑے عالم ہو کر ان کو صفات اللہ کے علم نہیں ہے سو روپئے گا کہ نہیں پڑا او امام ابو حنیفا جیسی بڑی شخصیت بقول بکول بادام کے جس کو پانی کے اندر آساری گنا نظر آتے تھے ان کو اسمارنا کے علم بھی نہیں ہے اور چلی بخاری رحم اللہ اتنے بڑے بزرگ عالم دقیق ان کو بھی اسماء یہ صفات اللہ کے علم نہیں ہے یہ کیا عجیب مسئلہ ہے تو یہاں بھی علماء نے بہت عجیب جملہ لکھا ہے اللہ اکبر آپ کو اللہ نے عقل دی ہے نا اور بہت کامل عقل ہے اس عقل سے آپ تمیز کرتی ہو لیکن آپ کی تمیز محدود ہے اس کی مثال ذرک تو سوئی سنیا سراف اب شراب کے پاس جو ہے میرے دوستو کیا ہیں ایک ترازو ہے اب آپ اس کو ترازو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اچھا تولنے میں اس کا معیار بھی باقی ترازو سے آنا ہے اور اس میں آپ تولا یعنی سونا اور چاندی معلوم کرتے ہو لیکن اگر اسی ترازو میں آپ کو ایک کاف رکھ دو تو آئے گا کیوں نہیں آئے گا یہ تو معیار وزن کا ہے نا یہ تراجو تو وزن کا معیار ہے تو اس میں پان رکھو نا تولو نا بھئی ٹھیک ہے یہ وزن کا یہ آلے وزن ہے اس میں وزن کیا جاتا ہے لیکن محدود میں موضوع نہ تولے جاتے ہیں لا محدود نہ تو ہمارا عقل فہم کیا ہے سمجھنے کا ہے لیکن اس میں سمجھ محدود ہے لا محدود نہ اور اللہ کی صفات لا محدود ہیں اس لیے ہمارے علم سے بال آتا رہے اگر اگر تم اللہ کی صفات کو جاننا چاہو تو یوں سمجھو کہ سراف کے ترازو میں تم جو ہے پہاڑ کو رکھنا چاہتے ہو تو پہاڑ کو تو پہاڑ تو درکنار پہاڑ کا ایک پتھر بھی میں نہیں آتا ہے تو پہاڑ کیسے آ جائے تو ٹھیک ہے ہمارا عقل ہے علم ہے سمجھ ہے ہر ثقاوت بھی ہے لیکن ہمارے سب کچھ محدود ہیں اس ہمارے اس زرف میں فہم صفات اللہ نہیں ہیں صفات اللہ کے فہم سے ہم تاثر ہیں اس لیے امام مالک نے فرمایا کہ اجتوا ایمان واجب ہوں وہ سالان بےدت کسی نے کہا کہ سن مسلوال عرش کی کیا توجی ہے اور نے کہا کہ ایمان کیفیت لفظاً معلوم ہے کیفیت مجبور ہے اور ایمان واجب ہے سوال کرنے سے گمرائی اور بیدت ہے تو یہی چیز ہے اس لیے کہ ہمارا ضرور اتنا نہیں ہے نا ہمارا کیا ہے زرف سے کیا ہے قاصر ہے تو مسلم سن سن تل جرس وہ اشدو وہو علیہ یہ الج پر بہت سخت ہوتا تھا یہ مجھ پر بہت اشد تو مرسیم فیاب سیمو انی تو یہ وہی چلی جاتی تھی مجھ سے یف سمو فسما کالآ جانا فیب سیمو ان چلی جاتی تھی مجھ سے فیوف سنو آنی یہ مجھ سے مجور لے جایا جاتا تھا مجھ سے ٹھیک ہے تین باتیں تو تو یہ جبریل مجھ سے چلا جاتا تھا وہی لانے والا چل جاتا تھا لیکن وقت وائ تو انہوں میں اس سے یاد کر لیتا تھا میں اس سے نہیں جاتا تھا وقت وائ تو, تو انہوں میں اشارہ ہو گیا ہے اور فیب سموں سے یا فیوب سمہ سے یا فیوب سی مہ سے تینوں ارادے اب یہ تو چل جاتا تھا مجھ سے لیکن اس کے جانے کے باوجود وقد وائ تو انہو میں اس سے سب کچھ یاد کر لیتا تھا اس میں اشارہ ہو گیا آسمتی وہی کی طرف ہو کہ وہی معصوم ہے کیا ہے بھائی وہی کیا ہے معصوم آنا سمجھ گئے نا کیا ہے محفوظ ہے تو اقدائے تو تمہیں اس کو یاد کر لیتا تھا ماں کال وے تو ماں کال جو مجھ کو کہتے میں یاد کر لیتا یہ ایک قسم کیا ایک قسم کی کیفیت قالا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آہیان یا تمسلیالم کو اور کبھی کبھی یا تمسلیالم کو یعنی کیا معنی فرشت بنا لیتا تھا اپنے آپ کو رجولن سورت رجول کا یا تمسلیا رجولن وہ یعنی کیا معنی اپنی صورت کو بنا لیتا تھا صورت مرد کا رجل انسان کا اب یہ رجولن یا تو مفل مطلق ہے تو فیا تمسل تمسولا رجولن تو متمسل ہو جاتے تھے میرے لیے مثل رجل کے یا تمسل تمسلا رجولن اب رجلن کیا ہے مسافرے ہو گیا مجرو ہو گیا تمسالہ یہ مذاف ہے جب مزاف کو حزف کیا تو مزافلیہ کو قائم مقام میں مذاف کیا تو جب قائم مقام کر دیا تو مذاف کا جو اعراب تھا تو مزافلیہ کو دے دیا تو رجلن بن گیا تمسل ملک و تو بنا دیتا تھا یہ جبریل میرے لیے اپنے ہے کو ہے ات تو مرد کی صورت میں میرے پاس آ جاتا تھا یا یہ ہے کہ یہ رجولن منصوبے بنز حافظ حافظ کو تم کہتے نا اس کو قرآن یاد یعنی حرف جار جاؤ تمہارو فیتمسل ملک بے رجولن بے رجولن ابا کو حذف کر دیا تو رجلن ہو گیا ہے تو متمسل ہو جاتا تھا میرے لیے ملک بے رجولن اے بی سورت رجولن یا یہ رجولن جو ہے یہ حال ہے الْمَلَكَ حَالَ تو فیا تمسلیا ملک حال اکون ہی تو متمسل ہو جاتے تھے میرے یہ فرشتہ اس حال میں کہ اس کی صورت مرد کی طرح تھی فیو کر تو میرے ساتھ باتیں کرتی تھی تو تمہیں اس کو یاد کر لیتا تھا گزارے نا تو جو میرے ساتھ باتیں کرتی تھی تمہیں اس کو یاد کر لیتا تھا ماں یقون ہوں توجہ ہے کتنی کیفیات ہو گئے تو مسل سلسرت الجرس اور تمسلی ملک کبھی کبھی ایسے سلسرۃ الجرس گنتی کی آواز کی طرح انتہائی روپدار آواز مجھ پر بہت شدت سے ہوتا تھا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا جبریل بصورت مرد آ کر سلام کرتے مشافہ کرتے اور بات کرتے اور دوسرا دِس میں آتا ہے کہ اکثر دہی کلبی صحابی کی سورت میں آتے تھے کلبی کی صورت میں وہ دہی کلبی صحابی جو تھے انتہائی حسین حاصل ہوتے تو اس کی صورت میں آتے تھے اب یہاں پہ سوال ہے دو سرخیاں نے پڑھ لی ترجمہ طلبا نکالو مشکل ہے اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ سوال میں یہ کہ ایف آئی آر تھی کل وایو احوال وہی ہوں تو ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کے سرسلۃ الجرس بھی آتے تھے اور یا تمسلی الملک بھی تو اس کی مناسبت یہ ہے انا او الیک کما او ہے نا الا نو ون کو بھی وہی کبھی سرسلت الجرس کی طرح آتی تھی اور کبھی کبھی تمثل ملک کی صورت میں بھی آتی تھی تو ترجمت الباپ واضح ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوئی غار گارہرا سے تو جو ہے تو غار غارحرام مکت المکرمہ میں ہے مقتل بیت اللہ سے تین میل کے فاصلے پر جب وہاں پہ آتے تھے تو جبریل متمثل بصورت مرد تھا کہ نہیں ابھی گارے والے آدیش میں آ جائے گا ابھی آتا ہے بعد میں آتا ہے ہاں ایک آدمی آ گیا بغل گرکھی اکڑا وہ مرد تو حاصل یوں ہوا کہ غار حیرانی بھی مرد آیا تھا ملک بسورت مرد آیا تھا تو اہیان یا تمسلی الملک اور تو اسی طرح بازی وقت ملک بسنت بس رجول آتے تھے تو ترجمت الباب ثابت ہو مسئلہ حال ہے ابھی کدھر حال ہے باب کے بکان بجن والی لارسول نہ بد و ظہور ہے تو یہاں پہ ظہور کی دو الواظ کر کی ابتدائی حالت وہ سلسلت الجرس کا تھا آخری حالت یا تمسلی الملک و رجولن کا تھا اور ان دونوں میں کون سا مشکل ہے بولو ابتدائی حالت مشکل ہے تو ابتداء میں مسئلہ مشکل تھا انتہا میں پھر آسان ہو گیا اس طرح حدیث میں بھی آتا ہے کبھی نبی رسماں فرماتی کبھی کبھی میں اونٹ پر یا اونٹی پر سوار ہوتا تھا اور جبڑ آتی میرے ساتھ وہی میں بات مجھے وہی دیتے تھے تو کوئی اس سے کلوام محسوس نہیں ہوتا تھا آپ سمجھ گئے اچھا ایک دوسری بات پہلی یتمس مسر سلسلۃ الجرس اور دوسرے تمسلی الملک کو رجول رہے پہلے کو وہ اشد و علیہ فرمایا وہ مشکل تھی دوسری مشکل نہیں ہے کیوں نہیں ہے پہلے مشکل اس لیے کہ ملک اپنی ہے میں ہے دوسری مشکل اس لیے نہیں ہے کہ ملک بڑے تھے رجولے اور اگر تم کہو کہ بات ہی مرک کرتا ہے تو ایک مشکل کیسے ہوا دوسرا نامشکل کیسے بھائی اپنی حت میں چیز اپنی حتمی ہوتی ہے جب حت بدل جاتی ہے تو اس کی صفات بھی بدل جاتی ہے جیسے محدثین لکھتے ہیں جن جن کو جانتے ہیں آپ جن پی جن جن اب جب جن اپنی قوت پر ہو تو کال فری تمہیں نرجن آنا آتی ہے کبھی ایسا تھا نا کہ آگے تخت بالکل میرے لے آؤں گی کیا کون سی بات ہے اس لیے کہ یہ اپنی قوت پہ ناچتا لیکن جب یہی انسان بن جائے تو اس بچے کی لاٹھی سے بھی مر جاتا ہے تو جب جبریل اپنی ہے میں تھا تو مثل سر سر تیری جرس ہوا شدو دیا اور جب بھیا تیرا جل ہوتا تھا تو یہ خفیف ہو جاتا تھا اس لیے کہ حت بدل جاتی تھی جب حت بدل جاتی تھی تو تخفیف آ جاتا تھا کلام میں ذہن بات آ گئی ہے تو اس میں بدل بدلوئی کے دونوں مسئلے ابتدا سرسل الجرس اور انتہا یا تمسلی ملک ہو رج الوا یا نگ اب یہاں پہ سوال ہے ایک سوال یہ ہے کہ اقسام میں وہی زیادہ تھی تو ان دونوں کو کیوں ذکر کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ اقسام میں وہی زیادہ تھی لیکن ان دو کی تخصیص انحصار کی صورت میں نہیں ہے کثیر حقوق کی صورت میں ہے یہ نہیں کہ اقسام میں وہی ان دو میں منحصر ہے نہ اکثر وہی ان دو حالتوں میں آتی تھی پاس سمجھ گئے بزرگان امت اگر کوئی کہے کہ اقسام وہی کیا ہیں زیادہ ہیں یا تو جس میں دو ذکر ہوئے تو آپ کو ان دو کی تخصیص سے مقصود انحصار وہی ہاتین ان دو میں نہیں ہے بلکہ مقصود ان دو کی کثیر حقوق کے لحاظ سے ہے آپ سمجھ گئے اچھا اب یہاں پہ دوسرا اعتراض ہے ترجمت الباپ کے لحاظ سے باب ہے بد الوہی میں اور ذکر ہے عام الاحوال باب میں یہ ہے کہ وہی کی ابتداء کیسے ہوئی یہاں پہ عام احوال کا ذکر ہے یہاں کا عام احوال کا ذکر ہے تو مناسبت ترجمط الباب سے نہیں ملتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ بد الوی ابتداء ہم نے وہاں کہا تھا کہ نرس ابتداء مقصود نہیں ہے بلکہ ابتداء بے جمیر احوال مقصود ہیں تو یہاں بھی ابتداء سلسلت الجرس کے اور امتحاد یا تمسلی الملکرجم ہے تو مسئلہ حاصل کیا ہے دونوں احوال ہیں نا اچھا ف یا تمسلی الملکرجن فا کر تو میں اس کو کیا کرتے تھا ما یقول بس یہاں پر حدیث مکمل ہو گئی جو حدیث مکمل ہو گئی حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث مذکورہ کی تجسیر اپنی طرف سے فرماتی ہیں اب دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ اشد و یہ مجھ پر مشکل تھی کیسی قرت عائش رضی اللہ تعالیٰ والا قدرے تو البتہ تحقیق میں نے دیکھا تھا نبی علیہ السلام یم جلو علیہ الحو نبی پاک پیڑ وہی اترتی تھی پھر یوم شدید البرد اس دل میں جو بہت سخت ٹھنڈا دن تھا ٹھنڈک والا دن تھا سردی کا دن تھا اللہ اللہ سے نوان ہو اور وہی والے چلے جاتے تھے ان سے وَإنَّ جبین اور نبی علیہ السلام کی جبین اس کو کیا تھی پیشانی جو ہے یہ بری ہوئی ہوتی تھی پسینوں سے تو سخت سردی کے موسم میں یہ جبین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے بھرا ہوا ہوتا تھا تو شدت کے طرح شارہ ہو گیا کہ نہیں اب سخت ٹھنڈ رکھو آپ مشکل کام کرو تو آپ کے پسینہ آ جائے گا سردی بہت زیادہ ہو لیکن جب مشکل کام کریں گے تو آپ کو بدن پسینے پسینہ ہو جائے گا تو گویا کہ سخت سردی میں بھی نبی علیہ السلام کے بدن پر پسینہ تھا تو یہ وہ اشد علی کا مسداق ہے مسئلہ حل ہو گیا ہے بس <متصف> آفی آفی؟ آف ایک بس بستر میں ہوتی تھی وہی آتی تو آسان ہوگی پھر بات مسئلہ آسان تھا الگ الگ جدید حدیث کے عنوانات ہیں کثیر دن یہ حدیث مبارک جو ہے یہ موسم ہے حدیث وار ہیرا اور اس کے اندر جو ہیں مختلف ابواب اور مسائل ہیں کچھ مسائل تو ہم نے پہلے بیان کیے ہی سم محبل اب یہاں سے دوسرا عنوان شروع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے رویہ صالحہ یعنی سچی اور نافعہ خوابیں آیا کرتی تھی اور جو کہ بالکل سچی ہوا کرتی تھی اب یہی سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا یہاں تک مبت ملنے کا زمانہ قریب ہوا خلا اس کے بعد نبی علیہ السلاۃسلام کو خلوت پسند ہوا ہو پسند کیا گیا نبی پاک کو الخلا خلوت یعنی اکیلا ہونا عوام سے یکسو ہونا بس اب وہ کان بغار حراء ہیرا یا بگار ہیرا یہ اس کی کی تفصیل ہے اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلۃ السلام کو خلا خلوت یکسوئی عوام سے ایک طرف ہونا کیوں پسند کیا گیا